والله الرحمن الرحيم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سمما وغميانا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 رضاق اللہ <سؤال> ہر قسم دی و تنا تاریخ تمجید اس مالک الملک رب العزت وحدہو لا شریق نائق ہے کہ جس نے اپنی رحمت اپنی مہربانی اور اپنے خاص فضل و کرم نل ساری ہدایت اور رشت واسطے سانو اپنا مقرر کرتا سدھا رستہ دکھاؤ واسطے انبیاء کرام رام السلام کو مبوس کروایا وہ اس دنیا اندر آئے اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق اپنا اپنا وقت گزار کے واپس چلے گئے پران مجید اندر اللہ رحدہو لا شریف نے اس حقیقت نو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے وما محمد الا رسول قد خلط من پبلہ محمد بھی میرے ایک پیغمبر اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ کسی غلط فہمی اندر نہ پہ جانا آدم علیہ السلام تو لے کے جس طرح آپ تو پہلے پیغمبر آئے رسول بھیجے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے طرح ایک رسول ہے اللہ قد خلط من پبلے ہر آپ تو پہلے رسول آدھے رہ واپس چلے جان دے رہے، اللہ بھیجتا رہا انہوں واپس بلا گیا ایک وقت یقینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی واپسی کا بھی مقرر ہے یہ قبل وقت اطلاع دیتی مومن تاکہ وہ ذہنی طور پہ ایک تیار ہو جان اس حقیقت مو قبول کرنے واسطے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیشہ واسطے سارے اندر موجود نہیں رہنا آپ نے بھی واپس چلے جانا ہے اور دوسری بات یہ اندر یہ ہے کہ لوگ شوق ن وق نل توجہ نل دھیان نل آپ کی تعلیمات آپ پوری طرح سیکھ آپ کی زندگی دے ایک ایک لمحے تو پورا فائدہ اٹھا لیں کیونکہ جس شخصیت نے چلے جانا زندگی بڑی قیمتی ہوتی ہے وہ جنا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہوگا اٹھا لینا چاہیے اللہ وحد آ شریف نے اپنے اس فرمان اندر گویا یہ بھی توجہ دلائی ہے کہ اے محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حکم کے مطابق واپس چلے جانگے گے میں انہوں بلا لوا گا اور دو اس صورتوں میں تبھی موت یا پھر مسلمان واسطے شہادت ہے انہوں نے دو بھی ذکر کر د او میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبی موت تبھی ہو جان یا آپ شہید کر دیتا جائے اللہ جان دا تھی لیکن مسلمانوں دونوں ہی سورت دس دیا کہ اپنی تبھی موت آپ فوت ہو آپ شہید کیا جائے جدوں اے, جدو اے واقعہ پیش آئے گا کہ کیا تسی اللہ کے دین دیو گے مسلمان جڑے ہو او اسلام کو باغی ہو جاؤ انقلبتم تم الا واپس کفر کی طرف لوٹ جاؤ کہ اسی ایسے رب نو منن واسطے تیار نہیں جہاں محمد نو بھی موت دے, دے سل والے ایمان کا بہت بڑا ایک اہم جز ہے کہ اللہ کو سوا باقی سب نانی سمجھنا ہے لوش ان کن اللہ وجہ ہر چیز فانی ہے اللہ کی گار نے علم ها فان و يبقى قد ربك ذو الجلال والاکرام اس کائنات دے ایک ایک ذرے تو لے کے بڑی تو بڑی مخلوق نے بھی ختم ہو جانا ہے اگر باقی رہنا ہے او رب ذو جلال کی ذات ہے یہ عقیدہ بڑا ہی اہم عقیدہ ہے فرمایا افا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرتبے سے فائد ہو کے واپس چلے جان ان قلبتم تسی دین الاد دیو گے ایمان تو پھر جاؤ گے کفر کی طرف واپس لوٹ جاؤ گے یاد رکھو یہ <شَيْعًا> حقیقت پاڑے سامنے والی ہے جیڑا شخص ناراض ہو, ہو کے اللہ کے بد نم ہو کے اپنے دین چڈ بیٹھا فلئی یزور <شَيْعًا> اللہ وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے اللہ نے اپنے قانون کے مطابق سارے کم کرنے گسٹا جمے بھی یہ بات از کی تھی جا چکی ہے کہ اللہ کے قانون بڑے ہی اٹل ہیں انگر کوئی لچک نہیں کسی دی بے جا داری نہیں کسی ظلم اور زیادتی نہیں وہ قانون عدل اور انصاف تے مبنی ہیں اور وہ او سارا واسطے ایک ہے اے نہیں کہ اے نبیے اے یہ تھوڑا جا لحاظ کر لیا جائے اے امتیے ہے پکڑ لیا جائے یہ امیر ہے یہ رعایت کیتی جائے یہ غریب ہے سزا دیتی جائے نہیں اللہ کے قانون سب واضح ایک واسطے ولندا جی دلے سنت اللہ تبدیل اللہ کے قانون کدی بھی بدلتے ہوئے نظر نہیں آدر تبدیلی نہیں آئے گی اللہ کا ہے یہ وہی طاقت اور قدرت تو باہر نہیں کہ وہ اپنا قانون بدل نہ سکے قادر بدل سکتا ہے لیکن انہیں بدلنا نہیں یہ فیصلہ ہے کہ میرا کوئی قانون بدلے بہر حال محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اس دنیا تو واپسی دی اللہ نے پہلے ہی یہ تلا دے دی باوجود محبت پیار آپ دی مجلس اندر بیٹھنا آپ دی خدمت اندر حاضر رہنا اے اینا عزیز اور اینا پیارا سی صحابان بزوان اللہ علیہ مجمعین کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پہلے انا تک ایک خبر پہنچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صوت ہو گئے نے کہ کروں تلوار تن کے لے آئے مدینے گلیاں اعلان کرتے رہے کہ گا کہ محمد بہت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم میں کردن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ان پتا چلیا کہ جذبات اندر آئے رہنے. اے کہہ رہے نے حضرت ابو بکر صدیق نے لوگوں نے اکٹھے کر کے خطاب کیا اور اس نازک مسئلے نو واضح طور پر بیان کیتا اے ہی آیت امد سامنے پڑی وَنَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَقْ مِنْ فَبْلِهِ الرَّسُولُ اللہ تعالی نے محمد بھی میرے پیجے رسول ہیں صلی اللہ تعالی قَدْ خَلَقْ مِنْ فَبْلِهِ الرَّسُولُ آپ تو پہلے بھی میرے رسول آئے چلے گئے میں انہوں پیجیا پھر وقت مکررت واپس بلا دیا میرے حبیب سے بھی یہ وقت آنے فرمایا من کان یعبد اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ اپنا رب سمجھتا ہے من کان یعبد اللہ اللہ اپنا خالق مالک اور رازک جاندھ مبارک وَمَنْ یا يَعْبُدُ مُحَمَّدًا جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلم اپنا رب بنانا چاہتا ہے وہ پتا ہو جانا چاہیے مُحَمَّدًا کدمات کے محمد اج و پات پا گئے سل دے فرمایا حقیقت ہے اللہ تو کی فرمایا ان کائیے تون اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنہوں نے تبلیغ کر دے ہو یہ اپنی بد دی وجہ نال قبول نہیں کرتے تھوڑی آواز پہ لبیک نہیں کہیں دین اسلام دی طرف نہیں آدھے آن دے کمئیے تون تمہیں بھی انکریب موت آن والی ہے ان میتون یہ بھی مرن والے نے تے پھر تھی جد سارے میرے سامنے اکٹھے جمع ہوو گے میری واردا درپیش ہوو گے میں تو کولو بھی بیان لے لاگا کہ میرا دین یہاں تک پہنچایا سی یا نہیں کو بھی پوچھ لاگا کہ تم منیا سی یا تھی سارے ہی فوت ہو کے موت تھی سارے میرے کو جانے یہ نہ کوئی ہمیشہ اس زمین اندر نہیں رہنا امت وَإِنَّهُمْ <مَيِّتُون> بھی, موتون اے بھی والے نے. پھر سارے کل بلاگ علیہ نل حساب تاریخی ذمہ داری پیغام پہنچانا ہے حساب لینا میرا پہلے پوچھ میں آپ تو سبق یہ چل رہا سی اللہ نے ساڑی ہدایت واسطے سن اپنا مقرر کرتا سی رسا دکھاؤ اللہ نے مقرر کیا اپنی نماز کی ہر رقطر اے, اے اللہ سان سدھا رستا دکھا سدھے رستے چلا سیدھے رستے قائم رکھ یہ دعا اس آیت اندر موجود ہے اس یا اللہ سان دکھا یا اللہ سانو چلا یا اللہ سانو قائم رکھ کا رستہ کن مقرر کیا اللہ قرآن خوب فرمایا وہ میرا سیدا رستہ چلیا جے والا یہ چڈ کے ہو مختلف رستے نہ اختیار کر لیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ ایک بات سمجھان واسطے زمین پہلے اثر ایک سدی لکیر کچی مخاری شریف اندر حدیث ہے خطا خطا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سدی لکیر اثر کچی وخطا خطین عن یمینہی وخطا خطین عن شمالہی اس سدی لکیر تو دائیں طرف دو لکیر اثران و ملاؤن والی اور کچیاں پھر وہ باہیں طرف دو لکی نچی وہ جا سا خط کھچیا کہ ایس سرے تے میں بیٹھا ہوں. اللہ نے میم بھیجا ہے اے دی ایس سرے تے میں بیٹھا ہوں میں تو آنوں اتھو چلا رہا ہوں. اگر تسی ایس رستے سے سو چلتے گئے تے جتھے یہ رستا ختم ہوں گے ابھی جنت کا دروازہ آ جائے میں چلا رہا ہوں. تسی اگر یہ سیدھے چلتے گئے ختم ہونا جتے جنت دا دروازہ سامنے آ جانا دو خط ادھر کھچے فرمایا اس سی رستے چلدی چلدیاں کچھ دائیں اور بائیں بھی رستے گے جنہ دے ہر سرے تے شیطان بیٹھا ہے اگر تسی ادھر رخ کر لیا تے او پکڑ کے تمہیں ادھر لے جائے گا جی ادھر رخ کر لیا تے پکڑ کے ادھر لے جائے گا اور اللہ کے رستے تو تو تمہیں ہٹا گا دا ایک دے فرمایا اے جے اللہ رخ کر لیا جی اگر میں چلے جایا جی فتح فرم انگر ادھر رخ کر لیا تو سیٹے رستے تو تنو شیتان ہٹا دے گا اسی صدہ رستے تو پھٹک جاؤ تو وہ صدہ رستہ دکھان واسطے وہ نہ تعین کرن واسطے اللہ نے پیغمبر اور رسول بیچے علیہ السلام جنہ دیت عداد بعض روایات دے مطابق ایک لکھ سے چوی ہزار سی اونہ جو پھر اللہ نے تین سو رسول بنائے علیہ السلام نبی اور رسول دے درجے اندر فرق ہے نبی اُن کیا جاتا ہے جہی طرف اللہ پیغام ملے اللہ انہوں وحی کرے الکا کرے خواب دے ذریعے پیغام بھیجے اور وہ او اپنی امت نظر جا کے وہ پیغام سنا گے لیکن رسول وہ ہوں جیسے اللہ کتاب نازل حاصل کرنا ہے وہ ایک شریعت لے کے آن سا سارا کا ایک ہی ہے جہاں نام اسلام ہے اے آدم علیہ السلام تو اللہ نے دنیا اندر بھیجا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی مکمل کر دی. انت دین اللہ الاسلام فرمایا اللہ کا دین صرف اسلام ہے جڑا شخص یہ قبول کرے گا قیامت دن اسے کی نجات ہونی ہے وَمَن يبتغ الاسلام فلن من اگر کوئی شخص اسلام تو تو کوئی کوئی دین دین او کو قبول ہی نہیں کرمت دے دے نقصان ہوے گا وہ او کاٹا اور خسارا پان وال ہو جائے گا دی دی بنیاد لا الہ الا اللہ. ہر نبی دے ہر رسول کے دے کلمے دے آدم صفی اللہ الہ الا اللہ لا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ اسماعیل اللہ لا الہ الا اللہ الحلہ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ عیسی روح اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول لا الہ الا اللہ یہ دین ہے اگے نبی وہ اللہ نے جو خصوصیت رکھی ہے وہ ذکر ہے وہ نام ہے شریعت اپنے اپنے دور اندر اپنے اپنے وقت اندر اپنی اپنی ضرورت مطابق انبیاء کرام ہندو السلام اللہ کی طرفوں اپنی شریعت لے کے آئے تو تین سو تیرہ رسول اللہ نے بھیجے جنہیں کتابیں نازل فرمائی جنہوں نے شریعت عطا کی تھی ان تین سو تیرہ بچوں پھر دا انتخاب کر کے انہوں نے گل دا کا خطاب ہاف سا سبق یہ سی کہ پنجل آزم پیغمبر ہیں یہ انہوں کا ایک خطاب ہے اللہ نے رکھا اور یہ تقسیم اللہ نے خود کی کسی اختیار نہیں کسے نے حق حاصل نہیں کہ وہ کسے نبی دا مقام بلند کر دے یا کسے نبی دا درجہ کم کرنے کی کوشش دل کر دیتا ہے اللہ کو کمتر درجے رکھا ہے اسا خود یہ تقسیم کی کسی نال مشورہ نہیں کسے کو پوچھا نہیں کسے کو رائے نہیں لئی اسا خود یہ تقسیم کی اللہ بعضهم درجات ان جو البراہ راست کلام اور گفتگو کی موسا کلمے ہے موسا کلیم اللہ کہ موسا نال اللہ نے خود کلام فرمایا بغیر کسی ذریعے اور واسطے دے لیکن موسا علیہ السلام نال کلام ہویا ہے کہ اللہ جس طرح لائق ہے،, ہے جس طرح پسند ہے اللہ اپنے عرش زمین علیہ السلام. اگرچہ یہ بھی کوئی کم اعزاز نہیں کہ اللہ ہم موسا تو اب تلاش کردہ پھرنا اے جڑی روشنی نظر آئی ہے یہ اگ نہیں اننی ان اللہ اے میں تیرا اللہ ہاں جی نور دی تجلی تینوں نظر آئی یہ کوئی معمولی بات نہیں لیکن فرق ہے دراجات موسا نال اللہ ہم کلام ہوئے نے کہ اللہ ارشتے نے موسا فرشتے ہیں محمد الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہم کلام ہوئے نے اپنے کوش پہ بولا یہ اللہ کی تقسیم ہےظم پیغمبر, پیغمبر نے حضرت نوح علیہ السلام اور دوسرے ال العظم پیغمبر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں اللہ نے اپنا دوست بنایا اپنا خلیل بنایا اندیا کئی یاداں سڈے شریعت کا حصہ بنا دیتی گئی اللہ اسند آئی انہوں قربانیاں انہوں کے کئی آغاز کہ اس خان واحد نلہ نے سارے واسطے ایک نمونا بنا کے قیامت تک لی انہوں کی یاد نازہ زم زم جا پانی متبرک ہے اور ہر جان والا وہ پانی نہ لے کے آوے تو جن کچھ مسئلے مسائل دا پتا ہے وہ اصل آسل تحفہ سے لا اور حقیقت تسبی مل جائے ٹوپی مل جائے تو او بات نہیں بنتی جیڑی بات زم زم نہ وہ ٹوپی تے چائنا تو آئی ہوئی وہ تسبی ہور ملک تو آئی ہوئی تے جانکی تو آیا ہو پانی کی تو اور نہیں آیا وہ پانی صرف مکے اندر ہے وہ کتنے نہیں ملتا اصل توفہ وہ ہے مکے کا پانی اور مدینے کی کھجور اصل چیز ہی یہ ہے وہ پانی اسی خاندان دے ایک فرد حضرت اسماعیل نبی اللہ بھی اللہ نے یاد کردہ رکھیے پانی دے چشمے دے ابلم دا سبب اور بڑی اللہ نے حکم دے دیتا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل ماں جگہ سے لے جا سی بیت اللہ پہلے موجود سی لیکن جس ویلے نو علیہ السلام زمانے اندر سیلاب آیا پانی آیا اللہ نے اپنے کارنو آسمان پہ مقام ہوئی تھی پرانی مجید نے دسایا سانا واسطے اللہ نے عبادت باہ سب تو پہلی مقرر کی تھی اور جس مقام ہوں اپنی عبادت واسطے مخصوص کیتا کیا لل بے او مکے اندر ہے وہ بیت اللہ جگہ موجود ہے لیکن بیت اللہ کی عمارت موجود نہیں ابراہیم علیہ السلام دور دراز کا سفر طے کرتے کن آم چلتے نے اس مقام پہ پہنچتے ہیں جتنے اللہ کا کر سک عمارت موجود نہیں مقام ہے جگہ ہے حکم یہ اسمایل ماں ہاجرہ چڈ کے تو واپس آ جا اور جس چھڑ کے چلنے واپس دی طرف اتنا رخ کر کے پلٹ کے دیکھنا بھی نہیں پرانی وزیر اندر اللہ فرما دے وب تالا ابراہی مارکالے ما تین اپنے دوست ابراہیم نو چند باتاں آزمایا ابراہیم کا امتحان لیا ابراہیم نے کی, کی سارا <تصفح> آزمائش مستقل مزاجی کا مظاہرہ کیا سارے امتحان پاس کر لے جس ویلے تے پھر اللہ فرمان دینے انی کا لننا سے اماما ابراہیم تو قابل ہویا ہے کہ لوگاں با امام مقرر جو پہلا امتحان اے ہو رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حکم مل رہا ہے کہ اسمایل ماں علیہ مسلام پلا جگہ تے جا کے چڈ آؤ جس ویل واپس چلو کہ انہوں دی طرف پلٹ کے دیکھنا بھی نہیں کچھ خجوراں ایک مشکیزے اندر تھوڑا جا پانی نال لے لیا چل پے اس مقام تے پہنچے بیوی اتار نتار سواری تو بچے نٹھا دتا کجوراں اور پانی انہوں نے دے دیتے ابراہیم علیہ السلام اپنی سواری دی نکیل پکڑ کے واپس چل سا ماں ہاضرہ علیہ السلام نے خیال کیتا کہ اونٹ نا چلنے گئے دیکھا کہ ابراہیم تے دور دور چلے جا رہنے اور کوئی گفتگو نہیں کوئی بات چیت نہیں کچھ دس کے نہیں گئے پچھو آوازیں دی میرے خامد اے ابراہیم اے میرے بیٹے دے باپ علی ہے مگر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق نہ پلٹ کے نہ کسے آواز جواب دیکھا ہے نہ کسی آواز کا جواب دیا جس ویسے بیوی زیادہ پریشان ہوئی زیادہ بلند آواز نال کہ ابراہیم علیہ السلام حکم ہوا کہ ادھر ہی روخ کر کے کھڑے رہنا ہے پلٹنا نہیں دیکھنا نہیں ادھر ہی رکھنا ہے ز کے اے کہہ دا تاز آما رانی ربی میں اپنے رب دے حکم دم جا رہا تنی مرضی نال نہیں جا رہی جس ویل سا ماں ہاجرہ تک یہ آواز پہنچی کہ میرے رب کا یہ حکم ہے جو کچھ میں کر رہا کہ وہ ایک ماں دی بیوی ہے ایک ماں دی ساتھی ہے زندگی دی اور کئی پیغمبر ماں ایک ماں اسماعیل دی اسحاق دی علیہم السلام اور پھر اس نسل سو اللہ نے ستر ہزار نبی پیدا فرمائے وہ پیغمبران دی ماں پیغمبران دی تازی جس سے لئے اے سنیا کہ میرے رب نے میں نو اے حکم دیتا ہے اسے اوہ فرمان لگی اچھا لا یو زی او نا اگر رب نے اے حکم دیتا ہے اسے سانوہو زایا نہیں کرے گا اوہ پھر خادی خود حفاظت کرے گا تسی جا وہ تو واپس آگئے ہیں وہ او کجورا اور وہ او پانی چند دن تک چلتا رہا ماں بیٹا انہوں استعمال کر رہے ہیں لیکن ایک وقت آیا کجورا بھی ختم پانی بھی ختم ماں خوراک نہیں مل رہی بچے کتوں بدھ ملے حضرت اسماعیل علیہ السلام طلب پیاس وجہ نال جام بلب نظر آ رہے ہیں बेटा बिस्मल है तड़प रहा है प्यास की वजह नुख की वजह नगरते हाजरा बेटे लिटा के करीबी दो पहाड़ियां सफा और मरवा रस्ते अंदर थोड़ी जी जगह تیزی کے جا کے چل کے گزریاں مرغا تک چڑھ کے دیکھا لیکن اتنے بھی کچھ نظر نہیں آیا پھر واپس سفا کی طرف اور بار بار نظر بیٹے دی طرف جان دیئے ہی بے خودی دے عالم اندر ست چکر جس ویل پورے ہو گئے تے بیٹے دی طرف دیکھیا اچانک بیٹے دے کول سفید لباس اندر کوئی ملبوس شخص نظر آیا بیٹھا ڈر گئیں یہ اچانک کون آ گیا میرے شیرخاس بیٹے کو میرے بچے کو تے وہ تکلیف نہ پہنچا دے کی تے کتنے کوئی نقصان نہ پہنچا دے اتو بیٹے کی طرف دوڑیاں جس ویلے قریب پہنچیاں تو سفید لباس والا پہ غائب ہو گیا وہ تے نظر تو اجر ہو گیا بیٹا لیٹیا ہوا ہے تے اس طرح زمین سے اڈی رگڑ رہا ہے تے تھلے پانی لیک چشمہ ہو گیا اے ہے اللہ نے قیامت تک اس پانی نو متبرک کرار دے فی آیا تم بی نات سب تو پہلا گھر اللہ نے انسان واسطے عبادت گاہ مقرر کئی نشانیاں ہیں اللہ کی فی ہے آیا تم بئیے نات واضح نشانیاں وہ دی رکھ دیتی ان نشانیاں جو چک نشانی زمزم ہے وہ چشمہ ہے اللہ نے شفا رکھی دم دم شفا دوسری نشانی اللہ نے رکھا ہوا ہے جس پتھر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی وہ پتھر موجود ہے کئی ہزار سال گزرن کے باوجود اس پتھر دی حیات اور شکل اندر کوئی فرق نہیں آیا دیکھنے والے احباب اچھی طرح جان ہیں کہ اس پتھر اندر قدم دے پیروں دے دو نشان بھی نظر آ رہے ہیں اے لفٹ اور جدید ترین اس قسم دیا سہولتیں پہ اج آ گئی اللہ نے اج تو کئی ہزار سال پہلے اس پتھر اندر یہ خوبی رکھ دیتی تھی کہ جس ویلے ابراہیم علیہ السلام نے کوئی چیز پکڑنی ہوں اپنے لگتے جگر علیہ السلام تے او کو خود تھلے آ جانا وہ چیز پکڑ کے جس ویسے دیوار تے لگانی ہوں تے جنی بلندی چاہی او پتھر خود بخود بلند ہو کے رکتا تم بئیے نا مقام و ابراتی یہ ساری نشانیاں ابراہیم علیہ السلام کے خاندان والے منصوب اور وہ او کار ایسا کار ہے جی بارے اندر اللہ نے یہ ضمانت دے دی ومن دخلہو کوئی مو دا ماریا ہویا کوئی تکلیفاں اور مصیبت کا پریشان ہویا شخص ایمان دی حالت اندر ایتھے آ جائے سی ومن داخلہو کانا آمنا اللہ فرمانگے نے او ایمان لے کے آ جائے ہسی انہوں امن دی دولت سے وہ دے پریشان دل ہوں ہسی مطمئن کر دیا یہ حقیقت قیامت تک قائم رہ دی کہ کوئی مجھدر کوئی پریشان کوئی تکلیف دہ دا دا، کوئی مصیبت داریا ہویا اللہ دے گھر اندر خلوص نل ایمان نال، چلا جائے سی اللہ دا وعدہ ہے میں دے دیا اتنی نام حافظ. دوسرے العظم پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہ نال یہ ساری چیزاں اندر آزمائش انتحان اللہ نے اس طریقے دل بھی لیا کہ جس ویلے ابراہیم علیہ السلام اللہ دے حکم لال واپس آدھے جیسے بیوی بی اور بچے چڈ کے گئے سن پہ بچہ ہن تھوڑا جہ چلن پھرن کے قابل ہو واپس آئے اللہ نے خواب دکھائی خواب اندر حکم مل رہا ہے بار بار اے ابراہیم اپنی محبوب چیز میرے رستے اندر قربان کر جے جانور سن قربان کر دیتے جو نقدی تھی وہ اللہ دے رکھتے کے دیتی وہ جڑی کوئی چیز اچھی لگتی تھی وہ دے دیتی لیکن خواب بدستور آ رہے آخر اشارہ سمجھ گئے کہ میرا اللہ میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی میرے طلب کر یہ کرو چیز ہے جی مجھے سب نو محبوب اور پیاری ہے بیٹا لخت جگر بڑھاپے دی آلات جس پہلے اے اشارہ سمجھ گئے طور تیار ہو گئے اسماعیل بلا کے فرما دے ان کا اسماعیل کہ میں تینوں اللہ دی راہ زبا کرنا قربان کرنا پہ پن ذا ترا باہر جہاں دوست بیٹھے نے جو ہوئے سکھا نو اجی تک پتا نہیں لگا کہ میں پچلے جمع بھی یہی کارستانی ہوئی تھی اور آج بھی ہوئی اے بیچے, میں کابراہیم بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تیو ذمہ کرنا پیا اللہ دیرا اندر قربان کر رہا ہوں. منظر ما زاترا، تیرا کی خیال ہے تیری کی رائے ہے اللہ وہ چھوٹا گیا بچہ جنہیں اب چلنا پھر نہیں سیکھے فورن بولے اسماعیل اسمایل پاپا الما تو عمر ابا جان اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو دیر کیوں کر رہے ہو جلدی کرو ما تو امر جو حکم ملے جلدی نہ عمل کرو ستا جی دیں ان شاء اللہ من تھی دیکھو گے ان اللہ میں ہر تکلیف سے صبر کربر کرنے والا دیکھو گے باپ دی خوشی دی انتہا نہ رہی کہ بیٹا بھی میرے نال متفق ہو گیا اللہ دے اس حکم تے عمل کرنے چناچے تیاری کر لئی چوری لے لی, لی تے اپنے لگتے جگر نو لے کے وہ اس میدان دی طرف چل پے جس میدان نو اللہ نے حج دا ایک رکن بنا میدان مینا دی طرف چل پی مکے تو نکل کھڑے ہوئے مینا دی طرف چل پے رستے اندر شیطان لائن ملتا ہے بڑے ایک بزرگ دا روپ تار تا کے بڑی عجیب و غریب شکل بنا کے بڑے تپاس نل ملیا تو کہن لگا حضرت کتنے تشریف لے جا رہے ہو ادھر تے کوئی آبادی نہیں کوئی ادھر رہ نہیں تھی ادھر کدھر جا رہے ہو؟ اے بیٹا کنا پیارا ہے بھی نال لے کے تسی ادھر جا رہے ہو ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے کہ میں اپنے اس بیٹے دی قربانی کرن واسطے جا رہے ہیں انہوں زبا کرن واسطے جا رہے ہیں کہنے لگا بیٹے انہوں زبا کرن واسطے آج تک کدی سنے ہیں جو نے اپنی اولاد انہوں زبا کیتا ہوگئے ابراہیم علیہ السلام فرمان دینے اے میرے اللہ نے منہ حکم دیتا ہے کہنے لگا اللہ اے جی حکم نہیں دے سکتا ہے اے اہمیں تو اڈا خیال ہے اولاد کون سب کر جائے سمجھ گئے کہ یہ میرا کوئی خیر خاں نہیں میرا کوئی ہمدرد نہیں پڑھیا لا وہ دشمن غائب ہو گیا تھوڑی جی دور ہو رگے گئے وہ او کسی ہو شکل اندر سامنے آ گیا آ کے پھر ہی وہ باتاں اسی طرح ہی رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی تھی جذبات اندر لیا کوشش کی تھی ابراہیم علیہ اسلام پھر فرماند کہ تیسری مرتبہ انہیں پھر اس طرح کوشش کی تھی تھوڑا جہاں اگے گئے پھر آ گیا تین دفع کو بھی کوئی چال بھی جس ویسے کامیاب نہ ہوئی پھر مایوس ہو کے چلا گیا ابراہیم علیہ السلام میدان اندر پہنچ کر ایہوں تنے جگہ جڑیاں اللہ نے انہوں یادگار بنا لیا جمعرات ایتھے جو شخص بھی قیامت تک حج کرن جائے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج در رکن قرار دے دیتا ہے کہ اینا تنہی جگہ تے جائے حج کرن والا اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اصلاف کینکریوں مارے ایک خاص تعداد ہے جس میں کینکری وجدی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او یاد دل اندر موجود ہے کہ ایسے صاحبِ جدی امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان ملے آسی انہیں اللہ دے حکم اندر رکاوٹ پیدا کرنے کوشش کی تھی یہ معلوم ہونی چاہیے دی بات تے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے جس لئے حاجی کنکری چلا آنڈا ہے تے شیطان نے تکلیف پہنچ دی اور وہ او دور کھڑا دیکھ دیکھ کے رو رہا ہندہ ہے چیخ رہا ہندہ ہے کہ میں تے کچھ اور ہی سوچیا تھی لیکن اے تے قیامت تک میری درگت بن دی رہے میں دلیل ہندہ ہی رہا یہ یاد بھی ابراہیم علیہ السلام میدان اندر پہنچ کے بیٹے نو لیٹا لیا چھری چلان لگے اسمایلام بند میرے دونوں پیر بھی بند دسی میری گردن سے چری چلاؤ گے وہ اپنا کام کرے گی ہو سکتا ہے کہ میں بے خبری اندر ہاتھ ہلا دیاں پیر ہلا دیاں او تو لگ جائے اور میں قیامت دے دن گستاخا اندر شمار ہو جاؤ دیکھو چھوٹے جی بچے میرا ہاتھ لگ جائے یا پیر لگ جائے تو بے خبری اندر تو میں کتنے گستاخ نہ شمار ہو جا بڑے خوش ہوئے کہ بیٹے نے بہت اچھا مشورہ دتا ہے ہاتھ بھی بند دیتے دونوں پیر بھی بند پھر تیار ہو گئے چھری چلا اسماعیل پھر بولے ابا جان ایک گل ہو سن لو فرمایا ہاں بیٹا او کی کہ لگے تو اپنی تے کپڑا بھی بن لو چھری چلان لگیا آخر دیکھو گے میری طرف میری نظر تو اڈی نظر مل جائے آپس اندر اور محبت غالب نہ آ جائے اللہ کے حکم تے تو ہاتھ روک نہ جائے اپنی تے کپڑا بھی بن لو یہ تجویز بھی بڑی معقول مشورہ ہی اچھا سی، سارا کچھ اللہ کروا رہا ہے. کپڑا بن لیا جیسے اکی کپڑا بن لیا چوری لے کے پہ اپنا کم اپنے و کاری دیتا ہے قرآن دے الفاظ نے فلما وَنَا تر فرمایا جس ویل ابراہیم اسماعیل دونوں فلما اسلم سا حکم مندیا ہوا اتنے پہنچ گئے جب اپنے بیٹے نو ابراہیم نے تیرے دے بل زمین تے لٹا لیا آسمان تو آواز دیتی اے ابراہیم کد خواب نو نبی دی خواب بھی اللہ دی وحی دی اللہ دا حکم ہی کد سب اختر رو تنی خواب نو سچا کر دکھائے تنی اس جہم ملیا او اندر ثابت قدم ثابت ہو گئے وفا دہی نہ اللہ نے جنت اندر ایک دنبا پیدا دیتا ہویا تھا جو دوں تو جنت بنائی ہے لکھان سال ہو چکے تھے انہوں دنبا جنت دیاں انگوریاں جنت دے میوے جنت دے بھلک آکھ آکھ پل رہے ہیں کسیم کی پتا تھی کہ ایک اس مقصد واس سے پیدا کیتا ہے جبریل علیہ السلام حکم ملدہ جبریل اے دنبا پکڑ تے زمین پہ پہنچ او دیکھ میدان منعہ اندر کی ہو رہے آئے او منظر ذرا دیکھ ابراہیم چھو چلان لگائے جلدی پہنچ دی گردن تھلو کٹ دے دی گردن تھلے کر جنت چمبا بھیجا گیا جبری لائے اسماعیل دی گردن کٹ دی چریوں دمبا ذبح کرا دلہ وفا دی نہ ہو بے زب ہن عظیم اللہ فرمانے نے ایک بہت موٹا تازہ موٹا تازہ ایک جانور ذبح کرا ابراہیم علیہ السلام بڑے اتنی نل اپنی آنکھی تو کپڑا کھول دینے اللہ دا شکر تفیق دتی کہ, کہ میں اس حکم سے عمل کر دوشی خوشی, خوشی اکی تو کپڑا کھولو کہ اللہ تیرے بےٹے کی قربانی قبول فرما میں عمل کر چکا دیکھ کے حیران ہو جاندے ہیں کہ بیٹا زندہ صحیح سلامت کول بیٹھا ہوا ہے اور ایک دمبا زبا ہو دمبا سب ہوگ عقیدہ ہے کہ نبی غائب جانتے ہیں نبیا سب کچھ معلوم ہے انہوں نے اپنے عقیدے سے نظر ثانی کرنی چاہیے اگر یہ عقیدہ صحیح ہوگی کہ نبی غیب دان ہندے نے نبیا غیب دا علم ہے پھر اے قربانی کا دی تے اے اللہ بھی فرما برداری کہا دی تے او حکم تے عمل کہا دا اے تے ایک ڈراما کی تجارے ابراہیم نو تے پہلے ہی پتا سی کہ بیٹے نے زبا نہیں ہونا اسماعیل نو دس نتا ہوگی دا کہ بیٹا اے تے اہمیں بس ذرا کسا اس طرح کرنا ہے اثر دل ہو رہی کرو ذرا اس بات اگر اے عقیدہ صحیح من لیا جائے تے دین دی تے کوئی بات باقی نہیں رہی جی صحیح ثابت ہو دین تے سارے دا پتا نہیں ہوتا جدوں تک اللہ دس اللہ دس دے جن چاہے دس دے جدوں چاہے دس دے جنا چاہے دس دے کسی اعتراض ہو سکے لیکن اے سمجھنا اے عقیدہ رکھنا کہ جس طرح اللہ سب کچھ جاندہ ہے اللہ نو سارا کچھ معلوم ہے اس سے ترہیں کہ پھر غورنو بھی معلوم ہے اس شرک اور مشرق نو اللہ نے معاف نہیں کرنا ان اللہ لا یغفر ان یشرق و ویغفر ما دون ذالک لمن یشا اللہ نے اعلان کر دیتا ہے کہ میں مشرق نو معاف نہیں کرنا اگر وہ توبہ کی تے بغیر مر گیا کہ او دی نجات نہیں ہاں توبہ کر لے خلوص دل نل سچے دل نال میں پچھلے گنا سارے معاف کر دیاں گا شرک بھی معاف کر دیا لیکن بغیر توبہ کی تے اگر مشرک مر گیا تے ای ای اینا بڑا ظلم ہے ای اینا بڑا گنا ہے کہ ای گناہ گنا نہیں یہ دی تو علاوہ باقی گنا جن گا معاف نہیں صفات اندر شرک ہے کہ جس طرح اللہ جاند ہے سب کچھ اسی طرح ہی کسی ہو بھی غائب دن سمجھ لو بھی پتا ہے وہ بھی جاند ہے اللہ دے دسن تو بغیر کسی نو پتا ہے. اور غیب دی تعریف اے ہے کہ ایسا علم جڑا بغیر کسی کے دسن دے کسی نو معلوم او غائب ہوتا ہے جدو اللہ کوئی بات دس دینے دن نے تو او غائب نہیں پھر علم غیب نہیں کیا جانا اللہ اللہ نے اپنے پیغمبر نو دسیا اور پیغمبر دی اے لگائی یا جو کچھ میں تو انو دس رہا اے سارا اسی طرح جی تارا نہ دسیا اے کم اس طرح نہ ماں بلتا رسالات مطلب یہ گا کہ تا رسالت اور نبوت کا کوئی کام ہی نہیں وہ جڑی امانت اور ذمہ داری تو سونپی گئی تھی او وہاں ادا نہیں کی تھی. اللہ اپنے پیغمبر نو دستا ہے پیغمبر اگے امت نو دستا ہے اے غائب نہیں غائب او ہے جڑا کسے نو دسن تو بغیر کسے دے پاس علم اور او صرف اللہ کو لے کسی ہوئی نہیں دس اللہ نو کوئی اطلاع نہیں دیندہ ای او دا ذاتی خاصتہ ہے کہ ان جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی معلوم ہے جو ہو رہے ہیں وہ بھی جاندہ ہے اور جو آئندہ قدی بھی ہونا ہے اللہ نو او دا بھی ابراہیم علیہ السلام نو معلوم نہیں تھی کہ اسماعیل نے تضبعی نہیں ہونا ہے ایتیاں معاملہ اللہ خانو صحیح عقیدہ نصیب فرما اتی صحیح عقیدہ نو اختیار کر کے تے پھر عمل کریئے تب تے ان اعمالاں دی اللہ دہاں کوئی قدر و قیمت ہے تے جی عقیدہ صحیح نہ ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے اندر عقیدے دی درستی واسطے لگائے نہیں جس ویلے عقیدہ صحیح ہو گیا مدینے پہنچ گئے ہجرت کر کے تے اس تو بعد دین دی ساری عمارت بنان لگیاں دیر ہی نہیں لگی بنیاد سے 13 سال لگ گئے تے عمارت بنان تے 11 سال بھی پورے نہیں لگی یہ تو ذرا اندازہ کر لو کہ بنیاد کنی ضروری چیز ہے بنیاد صحیح ہو جائے تو عمارت اتنے صحیح بن دیئے بنیاد کچی ہوگی درست نہ ہوڑی ہوگی تو عمارت کبھی صحیح نہیں بن دی اللہ ساڑی بنیاد درست کر دے اللہ عقیدے کو صحیح کر دے تاکہ یہ بننے والی عمارت بھی درست اور صحیح ہو آخر ادا ان الحمد للہ ایک طال کسی دوست نے دریافت کیتا ہے موزے تے یا جراباں تے مسا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی طرف جو دین سارے سامنے عملی صورت اندر پیش فرمایا ہے وہ اندر ہر طرح دی سہولت موجود ہے یہ دین چونکہ دین فطرت ہے اللہ ساڈا خالق ہے انہیں سانو بنایا ہے ساری ہر کمزوری نیو او جانتا ہے اور ساری ہر خوبی تو بھی او واقع اے یہ رعایت سارے دین اندر موجود ہے کہ اگر کوئی شخص سردی دی وجہ ن یا بغیر کسی وجہ دے دی موزے یا جراباں پہن دے تو انہوں اجازت دیتی گئی ہے کہ اگر او اپنے گھر رہ سفر اندر نہیں گھر موجود ہے ایک دفعہ وضو کر کے وہ موزے پہن لے جراب پہن لے تو پھر تے پنج نماز تک وہ مسا کر سکتا ہے اللہ کے رسول نے اجازت دی تھی اللہ کی طرف حکمر سفر اندر تین دن تک یہ عمل جاری رہ سکتے ہے موزے اگر اتارے نہیں جراباں اتاریاں نہیں پیروں جو لو برات یہ حاجت انسان دی نال نال موجود ہے وزو خراب ہوتا ہے اگر موزے اتارے نہیں جراباں اتاریاں نہیں اور سفر اندر ہے کوئی شخص تین دن تک تے مسا کر سکتا ہے وہی نماز اندر کوئی فرق نہیں آن یعنی دوسرے الفاظ اندر پندرہ کو مسا کر کے پڑھ سک پوچھا یہ بھی گیا ہے کہ مسا کس طرح کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ دایا ہاتھ یہ تر کر کے پانی اس طرح چاڑ دو پھر پیر دے پیرے مسا کرنا ہے تھلے نہیں کرنا پیر دے ایس طرح اتنے مسا کرنا ہے. اے پیر نو یہ قائم مقام ہو جائے باقی سارا بوجھو کر لو جس پیر باری آئے پانی لے کے ہاتھ تر کر لو اور پانی نو اس طرح چاڑ دیو پانی نو پھینک دیو دے وہ گیلا ہاتھ سر ہاتھ جہا ہے اس پہ دائیں پیر سے اس طرح اتنے پھیر دیو پھر بائیں پیر سے پھیر دو مسا ہو گیا گھر رح والا نمازاں پڑھ سکتا ہے بشرتے کہ وضو کرن تو پہلے وہ موزے نہ پہنے ہوئے وضو کر کے وہ موزے پہنے جان وہ جراباں ہیں جان سفر اندر جان والا پندرہ نمازاں تین دن اور تین رات تک اس طرح مفع کر کے نماز پڑھ سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی موجود ہے اور امت واسطے یہ نمونہ موجود ہے کہ وہ او موزے اور جراباں سے مفع کیتا جائے دوسری بات کسے دوست نے ایک پوچھی ہے کہ ایک لفظ ہے حضرت ہسی عام استعمال کرنے حضرت مولانا حضرت فلان حضرت فلان انہا لکھا ہے کہ اے دے لوگت اندر مانے ہوں جنہیں حاضر ناظر ہوں اصل ہر زبان اندر ہر لفظ دے جڑے جنہیں جنہیں جنہیں ضروری نہیں کہ دوسری زبان اندر بھی او ایمانے ہوں عربی اندر بے شک حضرت دے مانے اے انہیں جنہیں جنہیں ساملے ہوئے دیکھ رہا لیکن اردو اندر جس ویلے اِس یہ لفظ بولنے ہیں یہ ماہنے مراد نہیں ہوندے اسی جناب دے معنی اندر حضرت بولنے اردو چیز مثال لے لو جس ویسے اسی اردو اندر لفظ تکلیف بولنے ہیں او دے معنی ہوندے نے کوئی درد کوئی دکھ تکلیف عربی زبان اندر جس ویلے اے لفظ اسی دیکھنے ہیں لغت دی کسی کتاب اندر ڈکشنری دیکھنے ہیں تو تکلیف کے ماہنے ہوں نے خرچ کرنا جدو کوئی مکان بنا دیں تو وہ ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں کم کلفت کل حاضر تینوں یہ کن تکلیف تین کنی اٹھا پی یعنی کنا خرچ کرنا پڑا خرچ کرنا پھر دکھ اور درد اندر مڑ ہونا یہ اندر کنہ فرق ہے دو زبان اس واسطے یہ پوچھا گیا ہے کہ حضرت کے ماہ نے لگ بھی یہ ناظر ہونا کہ ہر بندے کے نام حضرت حضرت بولی جانے ہاں تو دور بھی ہوئے تب بھی حضرت وہ لکھنے پھر عقیدتہ اے بن گیا کہ وہ دیکھ رہا ہے سن رہا ہے حاضر نہ ای ابھی اردو چولنے عربی چ نہیں بولتے زبان کے اپنے اپنے من الگ الگ ہوں نے جہے دوسری زبان اندر جا کے بالکل بدل جائیں گل ایک مائی دی طرفوں اے درخواست کافی دیر تو چل رہی ہے کہ وہ عزیزہ کسی قتل دے مقدمے اندر ملوث ہے دعا ایک کرائی جا رہی ہے کہ اگر وہ بے گناہ ہے کہ اللہ وہائی ادا کرے یہ ساری سارے کی خواہش